فعود الرَّجِيمِ بِسْمِ بسم اللہ الرحمٰن وَمَا تُنْفِقُوا ما تم فکن إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ و تُظْلَمُونَ محترم سامعین نوجوان ساتھی و دین یہ صورت البقرہ کی قائد تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا بہت بڑا اجر الثواب ہے خصوصاً ماہ رمضان کے اندر چونکہ نبی علیہ صاحب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ائی اس صدقت افضل سب سے بہترین صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بڑا ثواب کن دنوں میں ہے کون سا صدقہ ہے آفر میں صدقت رمضان ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کرنا یہ سب سے بڑا اجر و ثواب کا صدقہ ہوا کرتا ہے رب العالمین نے انفاق فی اللہ غریب مشکل محتاج حاجت مند ضرورت مندوں پر اپنے حلال رسق کو خرچ کرنا یہ ہمارے فرائض میں مقرر کر رکھا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے زکوۃ کو فرض قرار دیا اور زکاط کو جو اپنے مال کا ایک مخصوص سال بھر میں نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے ضرورت مندوں کو اس کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا اسلام اللہ خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ و اِقام و عیتا و سیام و الیہ سبیلا رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ نے احادیث میں انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے جو غیروں کا غیروں کی مدد کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اسی سلسلے کی میں نے اطلاعات کی اللہ تعالیٰ شاطرات اللہ تعالی کے راہ میں جو کچھ تم لوگ خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا ولا تجرم ذرہ برابر تمہارے نیکیوں کو نہیں گھٹایا جائے گا اللہ رب قرآن پاک میں بہت نے مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی ہے اللہ تعالیٰ نماتے ہیں من اللہ قرض حسنا کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنا قرض حسنا دے کرد ہسنا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے مخلوق پر خرچ کرنا یہ کرد حسنا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں من یقرض اللہ کون ہے جو اللہ تعالی کے راہ میں کرد ہسنا دے فروزا فن کثیر انسان اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کرے گا اور اللہ کو کرد ہنسنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ بڑھا کر کے دیں گے اب کتنا بڑھا کر کے دے گے حد حدیث کے اندر آتا ہے سن کے نبی علیہ کہ جو جب بھی کوئی انسان اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کرتا ہے اِنَّ اللہ اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرد مومن کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لی کیا کرتا ہے پکڑ لینے کے بعد دائیں ہاتھ میں لے لینے کے بعد آپ لہو کما یوربی جس دن سے مرد مومن نے اللہ تعالی کے راہ میں صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ ایک لکما کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا تھا اس ایک لکمے کو اللہ تعالیٰ اس قدر روزانہ بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک اذا اللہ ہو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ قیامت کے دن پہنچے گا تو ایک لکمہ جو ہوگا وہ حد پہاڑ سے بڑا بن چکا ہوگا اللہ رب العالمین کی حاضر و کا بڑا فی سبیل اللہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے تو اسی اللہ تعالیٰ فرمائے. کون ہے منظلہ حسنا کرما پڑھنے والوں جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں حسنہ دے اور اللہ, کی اللہ تعالیٰ اس کو بہا چہا دے اور اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لپٹ کر کے جانا ہے میرے بھائی حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نادل ہوئی ایک بڑے زمیندار صحابی تھے جن کا نام جن کی کنیا تھی ابو دہدا بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ کیوں کھڑے ہوئے ابودہدا ابو دہدا ربی اللہ تعالیٰ اپنے کھیت میں باغیچے میں کام کر رہے تھے ایک بڑا باغیچہ تھا بہت سارے باغیچے تھے کے ایک بڑا باغیچہ میں پانی کا تھا بہت زیادہ کے درخت تھے اسی کے اندر انہوں نے اپنا ایک بنگلہ بنا لیا تھا اپنے اہل ویال کو لے کر کے وہی رہتے بھی تھے اور اسی باغ میں بہت سارے مویشی جانور بھیڑ بکڑیا بھی انہوں نے چھوڑ رکھی تھی جب یہ آیت نادل ہوئی کسی نے ان کو جا کر کے بتایا صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نادل کی ہے کہ مدی اللہ کردن ہسنا کون شخص ہے جو ہمیں کرد ہسنا دے فور وہاں سے اٹھے نبی علیہ شام کے پاس آئے آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارا رب ہم سے کرزہ مانگ رہا ہے کرد حسنہ ہم سے طلب کرتا ہے آپ رشاہت رہو ہے بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے کرد حسنہ طلب کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نابل کر دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہا ہمیں جو کرد حسنہ دے گا ہم اس کو خوب بڑھا چاہا کر کے وہ اب اس کھڑے رہے کہنے یا رسول اللہ انی حدیب کا تھا فلانی آپ کو میں گواہ بنانتا ہوں میرا فلا باغیچہ جو ہے میں نے اس کو اللہ کا اکرس تو تھی میں نے اپنا وہ باغیچہ اپنے رب کو قرضے میں دے دیا حدیش کے راوی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ, تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی کسم وہ فی ہاں سکھ نخل ایک دو درخت اس کھجور کے اس باغ کے اندر ایک دو درخت نہیں تھے کہتے کھجور کے چھ سو درخت فنوں سے لگے لدائے وہاں موجود تھے اتنا بڑا باغیچہ تھا چھ سو درخت تھے اور ہر درخت جو ہے موسم تھا کھجور سے لدے لدائے تھے انہوں نے فوراً ابلا تعالیٰ کی راہ میں قرضہ دے دیا واپس گئے فورن جانے کے بعد اپنے دروازے اپنے باغیچے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں باغیچے میں جو بنگلہ بنا ہوا تھا اسی میں بولندا ربی ہائے تھی اے امداد اس گھر سے اپنا سامان نکالو اور تم بھی باہر آ جاؤ کیونکہ میں نے یہ دروازے یہ میں نے یہ باغیچہ اور یہ خجور کا باغ ہم نے اپنے رب کو قرضے میں دے دیا ہے جیسے ان کی بیوی نے سنا ایک لگ چوچ رہا نہیں پوش گچھ نہیں کہ آپ نے اتنا بڑا باغیچہ اللہ تعالی کے نام کیوں دے دیا تم اپنا سام اٹھاؤ اور باہر آ نکل آؤ چونکہ ہم نے یہ باغیچہ اپنے رب کو کرنے میں دے دیا ہے وہ فطرت نیت نیت خسرت عورت ایک لگ چوچ کرنے کے بجائے کہتی ہے رب ہے تل بے آحبا آج تک تم نے اتنے فائدے کی تجارت کبھی نہیں کیا تھا سننا تھا یہ سن کر کے لیے اپنا سامان اور بچوں کو لے کر کے باہر نکل آئی اور جس دن رضی اللہ انتقال ہوا نماز جنادہ ادا کی گئی نبی جنادے میں شریک ہوئے اور جب جنت البکی میں قبر کے اندر لٹا کر کے دفنا کر کے دعا کر کے میں پیدل آ جاؤں گا ہاں بیٹھے اور سوار ہو کر کے اپنے گھر جائیں ہم نے اپنے, خچر پر اپنے سواری پر نبی علیہ کو बैठाया और نبی علیہ جب بیٹھ کر کے گھر کی طرف روانہ میں جب قریب پہنچا تو میں نے مبارک سے بار بار یہی کرے تمہیں تم نے اپنے دفنایا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک ابو دہدا کا وہ درخت جنت میں انتظار کر رہی تھی اور آج تمہارا بھائی اپنے من مقصود تک پہنچ گیا ہے کہتے ہیں واپس آئے مسد احمد بن حمبل کی روایت کہتے ہیں، میں جنابے میں شریک ہوا اور نبی شاہ نے جنابہ پڑھائی قبر میں دفنانے کے بعد جب واپس آنے لگے آپ آن، تو نبی علحص شاہ کی دبار مبارک سے پھر میں نے وہی سنا اے رو کم ان کم مُعلق لعبت لعب نے حوصلہ حفظائی کی تھی اس کی برکت سے میں نے دیکھا جنت کے اندر کتنے درختوں کے گچھے لٹکے ہوئے اور اس تمہاری بہن کا انتظار کر رہے تھے آج یہ بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکی ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا دینا انفاق فی شبی اللہ یہ بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ آب کو دنیا اور آخرت میں امن و امان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا زکات ادا کرنے والا صدقات ادا کرنے دینے والا اپنے گریب مشکل محتاج یتیم دیوا پریشان ہر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نہ کبھی دنیا میں پریشان رہتا ہے نہ موت کے وقت اور نہ تو پریشانی ہوگی اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بہت بڑی بشارت سنائی جا رہی ہے اللہ بھی ان سے کون آ رہا ہوں جو لوگ اپنا مان اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ بھی کہتے کر کرتے ہیں رات کو بھی دل کو بھی صبح بھی شام بھی خرچ کرنے کا ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور سر رنگالا نیا اور خرچ بھی کہتے کرتے ہیں تو ضرورت پڑی تو لوگوں کے سامنے دیتے ہیں اور اگر ضرورت محسوس کرتے تو چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں ان کو ریاکاری اور دکھلاوا ان کا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اللہ نے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں ہم ہم تو ان کا اجر تو ان کے رب ہی کے پاس جمع ہو چکا ہے اور ولا راہم یہ سنون نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا خوف اور غم خوف وَلَا اس کی عام طور پر مفسرین تفسیر کرتے ہیں اور صحابہ کا نام خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اور حسن اور منال کا تعلق ہوتا ہے مادی سے کیا مطلب ہے انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور دنیا اس کی چھوٹنے لگتی ہے بیوی بی بچے سامنے کھڑے ہیں وہ محروم ہو رہا ہے ایک عجیب غریب اس پر کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالی راتے ہیں اب اس موقع پر یہ دنیا کی تمام چیزوں کے چھوٹنے کا کوئی غم اسے نہیں ہوگا نہ بیوی بی بچوں کے چھوٹنے کا نہ بڑا برایا بنر کے چھوٹنے کا نہ ہیلویا کے اور نہ کاروبار سے محرومی کا کوئی کم نہیں ہوتا کیوں جتنی چیزیں یہاں چھوٹ رہی ہیں اس سے بہتر چیزیں اس کا انتظار کر رہی ہے اس لیے کس برابر اس کو افسوس ہو ولا ہاؤس اور اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ایک عجیب جگہ لے جایا جا رہا ہے لوگوں میں ہے زمین پر ہے روشنی میں ہے فراخ میں فراخی میں ہے خوشحالی میں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ منہ کب ہوئی تو قبر کے گڈھے میں ہم کو لے جایا جائے گا لیکن مستقبل کا کوئی خوف اس کو نہیں رہتا اس کی وجہ کیا ہے مرنے کے وقت اللہ کا تھوڑا سر ہی مل آسمان سے فرشتے نادل ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہیں اللہ تخافو ہم تمہیں جہاں لے جا رہے ہیں وہاں کا کوئی خوف در نہ کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ صدقہ اور خیرات کے مرکز سے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اسے عمر و سلامتی نصیب کرے تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا اپنے ہاتھوں کو طرح کھلا رکھنا غریب مشکل محتاج ضرورت مند ان کے کام آنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اکور <تصفح> <تصفح> <الحمد> <استفع> <أم آباد> سراف سامنے بھی گیروں کے کام آنا پریشانیوں میں شرکت کرنا اور مصیبتوں میں لوگوں کی ہمدردی جتانا اسلام میں نبی حساب نے حادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دنیا قرب من قرب یوم القیامہ نمبر دو آپ نے ساتھ نمایاں سر اللہ, اللہ فی دنیا نمبر پانچ تین ومن سا مسلم اللہ فی دنیا نمبر چار واللہ فی اون ابدی مات ابدی اون او کما تارا رہی سام یہ بڑی انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کے کام آنے کی بڑی فضیلت بیان کر دی گئی آپ نے ساتھ نمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی میں کام آیا اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیا اپنے جان سے اپنے مال سے اپنے وقت سے اپنے علم سے اپنی صلاحیت سے جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کے دور کرنے اور تکلیف اور پریشانی کے دور کرنے کا سبب بن گیا کوشش کیا اللہ تعالیٰ نفص اللہ ان کو ربل کیا ماں دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کیا اور دور, دور کرنے کے دور, دور کیا آپ راتے ہیں اللہ قربت من نہ فصل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو تال دے گا نمبر دو آب نے شاخ رمایا اور جو انسان کسی تنگ دس کی کساب آسانی کرے جو کسی تنگ دس کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ کرے گا اسے محلت دے گا اور اسے ٹائم دے دے گا اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے گا یسر اللہ والآخرہ تو اس کے بدلے اللہ دنیا میں بھی اسے آسانی دے گا اور آخرت کی بھی ساری مشکلات کو اس کے لیے آسان بنا دے گا دنیا آخرت دونوں میں ملے گا نمبر تین وہ من جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور اس عیب پر پردہ ڈال دیا اس عیب کو عوام کے سامنے نہیں لاتا من ستارا مسلمن جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا ستارا فی الفرا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس بندے کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اور پر پردہ ڈال دیں گے نہ دنیا میں اللہ اس کو سلیم ہونے دینا اور نہ آخرت میں اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث کس طرح سے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں نبی علیہ رمایا میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد بھی اپنے کوئی فرشتہ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے اور ان کے نقائش پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو ان کو عام کرنا بدترین جرم ہے جیسے ہماری عادت بن چکی ہے ایک ایپ کسی کے اندر ہمیں نظر آ گیا تو اس کے آگے ایک دو زیرو اور وہاں کر کے ہم فورن لوگوں میں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں تیار کر رکھا ہے نبی رحصا فرماتی قیامت کے دن حشے کے میدان میں ایک انسان کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ پکارے گا فراہ و فنا کہاں ہے وہ بے پریشان ہوگا کہ میرا گیا وہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے وہ بندہ آ جائے. انسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے اور بلا رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ ملتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے لوگ لوگ سا اور لوگوں کے درمیان گھیر دیا گیا اب اندر اللہ نے اس کو رکھ لیا باہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ سا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور آگے آ جا بندہ ہافتہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے اللہ فرماتا اجنوں اور آگے بار بار بلایا اور بندہ پریشان ہار ہے کہ شاید اب قریب گیا تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ہمیں اے جب بالکل قریب آ تو نبی علیہ سا فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کے کان میں پوچھتا ہے کیا کان میں پوچھا فلا فلا گناہ تو نے کیا ہے فلاں فنا برائیاں کی ہے رب العالمین ہم نے کیا ہے انکار کرنے کی ہمت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بتا یہ گناہ تو نے دنیا میں کیا تھا تو کیا دنیا میں تیرے عیب کو میں نے چھپایا تھا کہ نہیں کہتا رب العالمین آپ کا کرم ہے دنیا میں سارے گناہوں پر آپ نے میرے پردہ ڈال دیا تھا مجھے فلم پرسوائی سے بچا لیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں میں نے تجھے سے, سے محبوب رکھا اور میں آتی ہوں تو تیرے عید پر پردہ ڈالنے کے لیے پردہ کھینچ دیا ہے اور تیرے کان میں پوچھتا ہوں تاکہ میں تج سے کیا پوچھ رہا ہوں وہ بھی لوگوں کو پتا نہ چل سکے یا دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پر پردہ دانا تھا تو آخر تھی تیرے گناہوں پر ہم نے پردے ڈال کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا اللہ میرے عیب کرنے لگیں اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے اور مسلمان جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہوں پر اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گی نمبر چار اللہ ابد فی اون اب فرماتے ہیں اللہ حفیع اونل ابدے اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے آپ لوگوں کے کام ہتے رہیں گے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضر و کرم سے آپ کا کام بناتا رہے گا اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے اور حسن کرتے ہیں. حضرت ابن عمر اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ کے پاس پہنچے افضل. آپ نے ساتھ المال سا نے فرمایا سب سے بہترین نمبر ایک سرو والا مسلم سب سے بہترین عمل یہ ہے کسی دسلمان دل کے دل, کسی دکھی مسلمان کے دل کو تم خوش کر دو اپنے مسلمان بھائی پریشان دکھی ہو ہو ان کے دل میں خوشی کی لہر دو. بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا نمبر دو او تک بتن اور سب سے بڑا عمل جس سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے او تک سے انہوں کور کسی پریشان مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دو نمبر تین ابرساتی انہوں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مقروض کے قرض کو ادا کر دو لوگ باتیں سنا رہے ہیں اور و سننے والے چہ جا رہے ہیں آپ اگر اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں تو یہ بہترین عمل ہے نمبر چار اللہ آپ ان ہو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی دو کے مسلمان کو کھانا کھلا دو حص ہمارا جو بڑی اہم چیز آپ لو اپنے کام آؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اپنے مصیبت بھائیوں کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو اور پریشانیوں میں حصہ بتاؤ آپ واللہ کی کسرت اور کام کے لیے اس کی مدد کے لیے میں تھوڑا وقت نکال کر کے اس کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر چلو میں جس مسجد میں کھا ہوں یہ مسجدیں نبوی ہے میں اپنی اس مسجد میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں اس سے افضل میں میں سمجھتا ہوں اس سے دارا میرے نزدیک اچھا یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلا جاؤں میرے بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کی کام آؤ مدد کرو ان کی مشکلات میں آسانی, آسانی کے بنو آج پاکستان میں جو پریشانیاں جس مص... جس اور جس پریشانی میں وہاں کے مسلمان بھائی زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد کرو ان کے کام آؤ حصہ بتاؤ فی شبیر اللہ کے ذریعے اپنی دعاوں کے ذریعے اپنے تباہوں کے ذریعے اپنے حکومت نے سنا جگے بجگے ان کے ادارے ہیں بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے آپ سطح ہو ہو پر پاکستان کے اندر گریبوں اور پریشان حال بھائیوں کی پریشانی میں حصہ بتایا جا سکے اور ان کو پہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور کر دے ہر مشکلات کو آسان کر دیں عذاب تو اتھا لیں ہر قسم کی مسئیبتوں سے اے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ کر لیں ہم میں جو مقروض ہیں ان کے کرد کو ادا کر دیں پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے مقروض کے کرد کو ادا کر دیں بیماروں کو اللہ تعالی شفاق کل ہی عطا فرماؤں اللہم فر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمت اللہ ان الله اعمر بالعدل والیحسان ویتائی القربہ ویناع وفي الفحشاء والمنكر والبغي يا رب كنا لكم تذكرون وذكروا الله لذكركم وذكره استدب لكم ولاذكر الله تعالى اكبر الله اكبر الله سبحان الله لا